سلطان کی جس تیسری صفت کا ہم یہاں ذکر کرنے چلے ہیں اسے کہتے ہیں ہوشیاری یقیناً جب امیر دور اندیش اور ہوشیار ہوگا تو مامورین اور سپاہیوں کو بھی ہوشیاری سے جنگ لڑنے کا موقع ملے گا سلطان کی ہوشیاری کی جو زندہ ترین مثال ہے وہ, وہ واقعہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان حیران ہوتا ہے اور اس کی نقل تو آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ سلطان نے خشکی پر جہازوں کو چلایا ہے سلطان نے خشکی پر جہازوں کو کسی سڑک پر نہیں چلایا بلکہ اونچے نیچے پہاڑ اور ٹیلوں کو ہموار کر کے لکڑی کے تختے بچھا کر ان پر چربی اور تیل ڈالی گئی جب یہ چکنے ہو گئے تو انہیں اس طریقے سے راستے پر بچھایا گیا کہ جہاز خود بخود گھسٹتے چلے گئے ان جہازوں کے اوپر تنو منو وزنی توپ بھی لگے ہوئے تھے اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی بلا کے ذہین تھے چوتھی صفت جس کا ہم یہاں ذکر کریں گے آج کے سبق میں اسے کہتے ہیں آزم و ہمت ارادے کے پکے اور حوصلے کے قوی تھے گزشتہ اسباق میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سلطان نے قستانیہ کے اس وقت کے بادشاہ قسطنطین کے نام خط بھیجا کہ شہر ہمارے حوالے کر دو تسلیم ہو جاؤ سرینڈر کر دو تاکہ خون نہ بہے لوگوں کا اگر شہر ہمارے حوالے کر دو گے تو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی اور جو جانا چاہیں گے انہیں بھی اجازت ہوگی لیکن قسطنطین نے جیسے کہ آج کل کے بدماش بادشاہ اور امریکی وغیرہ بدماشی پر تلے ہوئے ہیں شہر حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو سلطان نے پرعظم لہجے میں کیا کہا تھا یقیناً آپ کو بھی یاد آ رہا ہوگا سلطان نے پرعظم لہجے میں کہا ٹھیک ہے انقریب قسطنطنیہ میں میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری خبر ہوگی کیسی عجیب ہمت تھی اور کیسے پختہ ارادے ہوا کرتے تھے اور یہ واقعہ بھی آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب لکڑی سے بنائے گئے بہت بڑے متحرک قلعے کو بیزنطینیوں نے جلا ڈالا تو اس پر سلطان افسردہ یا پریشان نہیں ہوئے بلکہ سلطان کا رد عمل کیا تھا ان کا رد عمل تھا کل ہم اسی طرح کے چار قلعے اور بنائیں گے یعنی ایک قلعے کو جب کافروں نے جلا ڈالا تو وہ تلملائے نہیں پریشان نہیں ہوئے بلکہ اور بھی ان کی ہمت بڑی تم دے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب تندیہ بعد باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ بات سلطان کی عظیمت اور اپنے ہدف و مقصد تک پہنچنے کے لیے ڈٹ جانے اور استقامت کا پتہ دیتی ہے سلطان کی پانچویں صفت جس کا ہم آج کے سبق میں ذکر کرنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں عدل و انصاف سلطان کے عدل و انصاف کے دنیا میں چرچے تھے اسلامی شریعت کے مطابق آپ اہل کتاب سے اچھا سلوک روا رکھتے تھے انہیں ان کے تمام مذہبی حقوق دیتے تھے کسی نصرانی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جاتی بلکہ سلطان نسرانی رہنماؤں کی عزت ازائی فرمایا کرتے تھے ان کے سرداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے سلطان ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے اور یہ ان کا نعرہ تھا عدل سلطنت کی بنیاد ہے انصاف حکومت کی بنیاد ہے یقیناً جس حکومت میں انصاف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ بہت ہی نزدیک ہے پاکستان کے حکمران جو کہ اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں اور بہت کچھ کہلواتے ہیں یہاں ظلم ستم بدماشی اور سرکشی کا راج ہے یقیناً ان کی حکومتیں ختم ہونے والی ہیں چاہے اس میں تھوڑا وقت کیوں نہ لگ جائے کچھ مشکلات ہمارے اپنے اعمال میں بھی ہیں اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ان حکومتوں کے گرنے اور ان کی جگہ اسلامی حکومت کے قائم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ غریب جو کہ رات کو بھوکا سوتا ہے اور صبح اپنے حکمرانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے تو آج کچھ بیماریاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں اس لیے ہمیں اپنا بھی علاج کرنا چاہیے اور حکمرانوں کا بھی علاج کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفی عطا فرمائے سلطان کی چھٹی صفت جس کا ہم یہاں ذکر کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت سپاہیوں کی کثرت اور سلطنت کی وسعت پر غرور نہیں کیا کرتے تھے تکبر اور غرور سے انشاءاللہ اللہ وہ خالی تھے غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں لیکن عمومی اعتبار سے جیسا کہ ہم ان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ عظیم سلطان قسطینیا جیسے ناقابل تصخیر شہر کو فتح کرتا ہے شہر میں داخل ہوتا ہے تو غرور و تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی کا شکر بجا لاتے ہوئے کہتا ہے الحمد اللہ کریم شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مجاہدین کو عزت و بزرگی سے نوازے میری مسلمان قوم کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں اس عظیم فتح پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے انہوں نے اس فتح کو اللہ تعالی کا فضل و کرم تصور کیا اور اسی لیے اپنے مالک و حاکم کی اس مدد و نصرت پر اس کی حمد و ثنا بیان کی اور شکر بجا لایا یہ بات ان کے یہ بات ان کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے میرے بھائیوں ہر کام اخلاص مانگتا ہے اخلاص کے بغیر للہیت کے بغیر جو کام بھی ہوگا وہ ضائع ہوگا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی ساتوی صفت جس کا آج کے سبق میں ہم ذکر کریں گے وہ اخلاص و للہیت ہے محمد فاتح رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ان کے اخلاص اور لاہیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے وہ دین اسلام کے بارے میں مخلص اور سختی سے اسلامی عقیدے کے پابند تھے ان کی دعاؤں میں بھی اس بات کی جھلک دکھائی دیتی ہے وہ کہا کرتے تھے میری نیت اللہ تعالی کے اس حکم کی اطاعت کرنا ہے وجاہ دو فی سے یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کرو میرا جذبہ تمام کوششیں اپنے دین یعنی دین ال کی خدمت کے لیے صرف کر دینا ہے میرا عزم میں اپنے لشکر کے ساتھ جو کہ حقیقت اللہ کا لشکر ہے اس کے ساتھ مل کر تمام دشمنان اسلام کو مغلوب کر دینا چاہتا ہوں میری سوچ یہ ہے کہ اللہ کے لطف و کرم کے تفیل کامیابی و کامرانی اور فتح حاصل کروں میرا جہاد جان و مال کے ساتھ ہے پھر کہا کرتے تھے اطاعت خداوندی کے بعد دنیا میں اور رکھا ہی کیا ہے یعنی اللہ کی اطاعت نہیں اللہ کی عبادت نہیں تو اس دنیا کا کوئی فائدہ ہی نہیں میری امید یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تائید و نصرت مجھے ملے گی اور دشمنان خدا پر اللہ کی حکومت غالب ہوگی اللہ کی حاکمیت غالب ہوگی اللہ کی حاکمیت کے لیے انہوں نے جہاد کیا اللہ کی حاکمیت کے قیام و استحکام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلامی حکومت کے قیام و استحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر رخلقی محمد